نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ رب کریم کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے آج ہمیں جیتے جی صحت و تندرستی کے ساتھ ستائیسی شب عطا فرمائی اور جمہور علماء کے نزدیک ستاسویں شب کو لت قدر بھی کہا گیا کہ آج کی رات یہ شب قدر آج شب قدر کہا گیا آج ستاسویں کو ابھی امیر سنت نے بھی ایک بڑے مشہور بزرگ نام میرے ذہن سے نکل گیا راقی کر کے تھے اس کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ان کی زندگی کا یہ مطلب تجربہ تھا کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ شب قدر کو پایا ان کا ایک اس طرح کا انداز تھا کہ اگر رمضان کا پہلا روزہ منگل کو ہو تو شب قدر یہ ستائیسویں کو پڑتی ہے حساب سے اگر دیکھیں تو ہمیں پہلا روزہ منگل کو عطا ہوا تو اس مناسبت سے آج شب قدر کہا جا سکتا ہے البتہ بڑی ہی مقدس اور بڑی باورکت رات ہوتی ہے شب قدر کہ اللہ تبارک و تعالی کے مبارک فرشتے نازل ہوتے ہیں اور بڑی برکتیں عطا فرماتے ہیں سوریہ پینتیسویں پارے کے اندر پوری سورت ہے سور قدر اما انزل ہفی لئی لت القدر بے شک ہم نے اس شب اسے شب قدر میں اتارا قرآن پاک اما دور کا ماں لئی القدر اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر لیلت القدر خیر من الف شہر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے الحمدللہ ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے پھر اس رات کی برکت اور آگے بیان ہوتی ہے روحی ربی ہل امر اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے سلام وہ سلامتی سلام ان ہی حتا مطلع الفجر وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک تو یہ الحمدللہ للہ القدر کے حوالے سے آپ کو بہت مشہور قدر پڑھتے ہمارے بعض کے بچوں بچوں کو یاد ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے اور اس رات خاص ایک وظیفہ امن مومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالی وسلم عرض کی کہ میں شب قدر کو پاؤں تو کیا پڑھوں اس پر جو دعا ارشاد فرمائی گئی الحمدللہ وہ دعا ہمیں نصیب ہوئی حدیث پاک کے ذریعے ہم تک پہنچی اللہ ان کا افوبن تو خباف انی یہ دعا یوں سمجھیے کہ شب قدر کا وظیفہ ہے ہم اللہ سے گمان کرتے ہیں کہ آج کی رات اس نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی اور اس رات یہ وظیفہ پڑھتے رہنا چاہیے ایک بار آپ بھی دوہرا لیں اللہ عموبن تو خبر افوا فوائف یہ دعا کرتے رہیے اللہ عما افوبن تو خیب الفواہ فعاف و عنی اللہ عن کا ارفو اللہ تعالیٰ ہم سب کے مغفرت فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آج کی اس مبارک رات کے صدقے میں رب کریم ہمارے جملہ ہماری جو جملہ پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں دکھ ہیں درد ہیں رب کریم اسے دور کرے ہمارے گھر میں کوئی شادی طا فرمائے ہمارے گھر میں برکت عطا فرمائے جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں ناچاکیاں ہیں میاں بیوی بی میں نہیں بنتی اولاد و والدین میں نہیں بنتی رب کریم آج کی رات کی برکت سے ہم اس غفور الرحیم کو رحمت العالمین کا واسطہ دیتے ہیں آج کی شب قدر کا واسطہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پیار حبیب کے صدقے میں جو گھروں میں نہ اتفاق کیا ہے نہ چا کیا ہیں دوریاں ہیں اللہ تعالیٰ اسے ختم فرما دے اور آپس میں محبت پیار امن بھائی چارگی ہمارے گھر میں بھی عطا فرمائے ہمارے ملک ہمارے وطن میں بھی عطا فرمائے اور بالخصوص ہمارے شہر باب المدینہ کراچی کو امن و سکون کا جہوارہ بنائے خوف دہشت اتنے فساد اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہمارے شہر سے ہمارے ملک سے دور فرمائے ساری امت کی مغفرت فرمائے ہماری اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرمائے ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اندرونی بیرونی سازشوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے رب کریم توفیق عطا فرمائے ہماری ٹوٹی پوٹی دعائیں شب قدر کے خطے میں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کے حلال آسان طیب کفایت عطا فرمائے اور جو صاحب روزگار اللہ تعالیٰ انہیں رزقِ حلال وسط و برکت عطا فرمائے ہمارے بوڑھوں کو ہمارے مریضوں کو سکون اور عافیت عطا فرمائے ہمارے بچوں کو سنتوں کا پیکر بنائے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نمازی پرہیزگار سچا اچھا بنا دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل اور آئیے مل کر آج کی رات کا واسطہ دیں ارب کے بارگاہ میں کہ یا اللہ ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا کر دے حیا کی چادر عطا کر دے, عطا کر دے, دے. یا اللہ جو اسلامی بہنیں بے پردہ رہتی ہیں بے پردگی کرتی ہیں بے حیاں کرتی ہیں رب کریم تو یہ جبین کا واسطہ آج کی رات نازل ہونے والے فرشتوں کا واسطہ اللہ ہمارے مسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا کر دے حیا کی چادر عطا کر دے اللہ حیا کی چادر عطا کر دے یا اللہ ہمارے بے نمازیوں کو مولا کریم پیار حبیب کے سب کے وہ نمازی بنا دے قرآن کا واسطہ اللہ تو نے آج کی رات کو نزول قرآن کی رات فرمائے رپے کریم تو یہ قرآن عظیم کی ایک ایک آیت کریمہ کا واسطہ مولا کریم پیارے حبیب کا واسطہ مولا کریم جن کے سین اختصفت ان قرآن نازل فرمایا رب کریم قرآن کے تمام احکامات کو نہ صرف تسلیم کرنے بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق تفرو ان بالکل جیسے تیری رضا ہے ویسے ہی ہم عمل کریں ویسے ہی ہم تسلیم کریں اور ویسے ہی ہماری زندگی کا انداز تیرے بتائے اور تیرے حبیب کے بتائے ویرشاد کے مطابق کر لیں یار ہمارا ہماری دعا قبول کر لے یا رحم الرحمین کعبۂ مشرفہ پر نازل ہونے والی دل رحمتوں کا واسطہ سرز گمبد پر نازل ہونے والی دل رحمتوں کا واسطہ مکین گمبد خزرہ کا صدقہ پیارے محبوب کی پیاری پیاری زلفوں کا واسطہ سر اقدس پر سجے امام کے تاج کا صدقہ سرکار کی ریش داری مبارک کا واسطہ پیرہان اقدس کا واسطہ سین مبارک کا واسطہ شکم مبارک کا واسطہ انگلوں سے دینے والے جاری ہونے والے چشموں کا واسطہ دور و نزدیک سے سننے والے کان مبارک کا واسطہ یہاں رب کریم اقا کی نگاہ عنایت کا واسطہ دہن اختص کا واسطہ زمان مبارک کا واسطہ دندا مبارک کا واسطہ ہر ہر عرض ہر ہر ادا کا واسطہ ہماری مغفرت کرتے اللہ ہماری مغفرت کرتے ہماری مغفرت کرتے ہم سکون کے متلاشی ہیں بولے قریب ہمیں سکون عطا کرتے ہمیں راحت عطا کرتے ہمارے گھر میں کی شادی کشادی عطا کر دے کریم ہمارے بچوں کو نیک بنا دے ہمارے بچوں کو اچھا اور سچا بنا دے ہم سب کو اچھا اور سچا بنا دے آپ ہے بابا ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچا دعوت اسلامی کو امیر علسند کو نظر بد سے بچا علما مشائخ عل سند کو نظر بد سے بچا ہمارے والدین کی مغفرت کر مولائے کریم ہمارے والدین کی مغفرت کر ان میں سے جو بھی دنیا سے رخصت ہوگا اللہ ان کی خبر کو جنت کا باغ بنا دے ہماری ماں کی مخفرت کر ہمارے والد صاحب کی مغفرت کر انہیں صحت و تندرستی عطا کر اللہ ہمیں ان کا متی افادار بنا ماں باپ کو راضی کرنے والا بنا تجھے راضی کرنے والا بنا اللہ تجھے آج کی مبارک بابرکت رات کا واسطہ نزول قرآن کا واسطہ کوئی تو تی ایسا بندہ ایسی بندی ہمارے ساتھ دعا میں ہوگی بولا جس کا آمین کہنا تجھے اچھا لگ رہا ہوگا یار رحم ہمارا ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا کرتے ہمارا کبھی بھی ایمان ضائع نہ ہو بولا ہمیں زبان کی آنکھ کی حفاظت کان کی حفاظت آ رہی اس کی حفاظت فرما ہمیں حسن اعتقاد پر ہی عقائد اہل سند پر جینا اور اسی پر مرنا نصیب فرما یار ہمارا حمی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دعوت اسلامی اور امیر سندی غلامی پر اللہ میں استحکامہ کرتا ہم سب کی وہ دعائیں جو ہم نے تجے سے مانگی اس پہ جو خیر ہے وہ عطا کر دے اور جو شر ہے اسے دور کر کے ہمارے دل سے خیال بھی نکال دے اور جو نہ مانگ سکے اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے خیر کی صورت پہ ہمیں عطا فرما دے دیکھ کیوں کہ ہو وہ عطا ہو وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو مٹی نہ ہو برباد پسے مر کے الہی جب خاک اُرے میری مدینے کی ہوا ہو جب خاک اُرے میری مدینے کی ہوا ہو ایمان و آفیت تو میٹھے مدینے میں شہادت جنت و بکری میں متفن اور جنت و پھر دو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فوروستا آمین بجائے ہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین اے ایمان والو کا سلسلہ الحمد للہ ہمارا جاری ہے آج ہم سورہ حجرات کی طرف چلیں گے جہاں پر رب کریم ارشاد فرماتا ہے یا فوق صوت النبی ولا و لا بالقول کا جہر ان بکم لا وانتم لا تشعرون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 یہ دوسری آیت تھی پہلی آیت میں بھی آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوا اور فرمایا گیا یا منو لا تو قدیم و رسول ہی و تق ان اللہ سمیم علیم ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سنتا جانتا آگے بھی آیت کریمہ ہم انشاءاللہ شاء اللہ ان آیت کریمہ کے متعلق جو مفصرین بدنی پھول ہمیں عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی اللہ اسے سننے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے تو میں یہی عرض کروں گا کہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی لاترف اصوا تکم فَوْقَ قسوت النَّبِيِّ یعنی کہ اپنی آواز کو ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی آواز سے اونچا نہ ہونے دینا کہ یہ دربار رسالت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب ہیں جب یہ آئے کریمہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرات صاحب کرام علیہ اور پر ایک عجیب سی خوف کی کیفیت داری ہو گئی ویسے تو یہ اس حکوم کے نزول سے پہلے ہی باہر گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ادب اور جو احترام بجا لاتے تھے وہ اپنی مثال آپ تھا لیکن اس حکم کے بعد مزید محتاط رہنے لگے امن مومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپ سے اس قدر آہستہ آواز میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ بسا اوقات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ دریافت کرنا پڑتا کہ آپ نے کیا کہا اتنی آواز آہستہ کر دی اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اسی طرح بارغیر صلی صلی اللہ تعالی وسلم میں جو صدیقی اکبر عبدی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ حاصل تھا وہ کس سے چھپا ہوا کتنی زیادہ مطلب کہ آپ کے ساتھ ایک اپنائیت کا ایک سلوک تھا ایک اپنائیت کا معاملہ تھا ان کی بھی ایک ایسی کیفیت تھی کہ آپ نے عرض کی آقا کی بار میں صلی اللہ تعالی وسلم یا کہ میرے آقا مجھے اس کی اس ذات کی قسم جس نے آپ پر یہ قرآن نازل فرمایا میں تام مرک یعنی انتقال تک آپ سے آہستہ آہستہ گفتگو کو کیا کروں گا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ معمول بنا لیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں شرف یابی حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت آتا کوئی قافلہ آتا تو رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری سے پہلے اس وفت، اس قافلے کے پاس ایک آدمی بھیج دیتے تھے جو انہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب بیان کرتا تھا اور اس پر عمل کرنے کی طاقت کیا کرتا تھا یہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد ان کی کیفیت تھی اس میں حضرت سینہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا میں واقعہ ضرور بیان کروں گا جن کو ان آیت کریمہ کے مفت جب بھی اس کی تفصیل لکھی گئی مفسرین نے ان کا ذکر کیا حضرت صابقن خیص رضی اللہ تعالی عن یہ قدرتن بلند آواز والے تھے آواز ان کی اونچی تھی اب اس آیت کریمہ کو سن کر ان کی حالت بےحد مطلب غیر ہو گئی انہوں نے اب گھر سے نکلنا بند کر دیا اپنے کمرے میں تنہا عبادت میں مصروف رہتے اور توبہ کرتے رہتے و قطار روتے رہتے اور عرض کرتے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری آواز قدر بلند ہے تیرے پیارے حبیب حبیب نبیب صلی اللہ تعالی علی والم کے دربار میں میں ہی سب سے زیادہ اونچی آواز سے بولنے والا ہوں کہ میں مجرم ہوں لیکن میری مجبوری یہ میری مجبوری تھی قصد نہ تھا ان کی آواز ہی اونچی تھی میں نے کبھی بھی اپنے آکا صلی اللہ تعالی وسلم سے گستاخی یا ان کو ایزا رسائنی کا تصور بھی نہیں کیا اے رب کریم تو میری آواز کو اتنا پشت کر دے کہ میرے اعمال محفوظ ہو سکے کیونکہ اس آیت کریمہ میں جو آگے بیان ہوا نا انتہبت آما لکوم کی تمہارے آما ضائع اور بات نہ ہو جائیں خوف تھا ان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن اپنے غلام حضرت بارگاہ میں نہ پایا تو دریا فرمایا گیا تمہارا بھائی ثابت کا ہے قربان جو میں سرکار کی صدا پر کس قدر اپنے غلاموں کی خبر گیری رکھتے تھے کہ جب کوئی غلام نظر نہیں آ رہا تو آپ اپنے صحابہ کرام علیم الردوان سے فرما رہے ہیں کہ تمہارا بھائی ثابت کدھر ہے یہ وقت کی کرم نوازی اور اپنے غلاموں سے شفقت و محبت کا عالم تھا تو ان کی غیر حاضری کی وجہ پوچھی بیمار ہیں یا کہیں چلے گئے تو آج کی ہے آتا اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد ثابت اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے اور وہ زاروں قطار روتے رہتے ہیں ان کے اہل خانہ تک پریشان ہیں عقائے مدینہ راحت قلب و سینا صلی اللہ تعالی نے اپنے اس غلام کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم ارشاد فرمایا جب حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ رسالہ صلی اللہ علیہ علی وسلم میں حاضر ہوئے تو دریا فرمائے تمہارا کیا حال ہے تم کیوں غائب رہے اور کیوں حرمت روتے رہتے ہو عرض گزار ہوئے آکا میری آواز قدرت اونچی ہے مجھے ادیشہ ہے کہ یہ آئے مبارکہ میرے ہی لئے نازل ہوئی ہے اللہ جس کے مطابق میرے تمام آواز ضائع ہو گئے آکا اللہ آکا میں اپنی اس بد نصیبی پر اپنے رب کے حضور آوزاری کر رہا ہوں رو رہا ہوں توبا کرتا رہتا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گلام کی کیفیت دیکھی تو مسکرا دیے مسکراتے ہوئے غلام کو قریب بلایا تسلی دی ان کے غم کی تلافی کے لیے ان کو خوشخبری سنائی خوشخبری کے آئی اور سنیے اب آکا اپنے غلام کو تسلی دے رہے اور ان کو خوشیوں کی خیرات اطا فرما رہے کیا خیرات اطا ہوئی یہ ان کے عشک ان کی محبت خوف خدا اپنے اعمال کی حفاظت کا ایک مدنی ذہن اس کی برکت تو دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اشاء فرماتے ہیں کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم قابل تعریف زندگی بسر کرو اور شہید کیے جاؤ اور جنت میں داخل کیے جاؤ آئے تین تین کتنی اہم خوشخبریاں آ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائی حضرت انہیں بشارت دے دی نا کہ تم قابل تاریخ زندگی بسر کرو تمہیں شہادت کا رتبہ نصیب ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل تھا فرما دے اگر ثابت ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو خوشی کی امتحان نہ رہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عنایت بے قرآب و مست ہوتے ہوئے عرض کیا ربعی تو یا رسول اللہ آئے آکا میں راضی ہو گیا میں خوش ہو گیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم جو تقسیم فرماتے ہیں دیکھیے یہ اٹائیں مالک ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میرا کالادت امام علیہ سنت مجدین مدت پروان شمع سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان عرض کرتے ہیں آقا کی وارکا میں آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب اور مخب میں نہیں میرا تیرا یہ ہے میرا کالا حضرت کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت بات کہہ دی اور کتنا پیارا ہمیں سوچ اٹا کر دی یہ ہے فکر رضا یہ ہے تعلیم رضا یہ تربیت رضا یہ پیغام رضا یہ اعلی حضرت امام علیہ سنت کی سوچ اور فکر جو ہمیں عطا فرما رہے ہیں اسے آج الحمدللہ للہ ہمارے شیخ اطرکت امیر السنت ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں مسلق کے حضرت پر استقامت عطا فرمائے اس کی وضاحت کل رات الحمدللہ 26 شریف کی رات ابیر السنت نے کی جب الحمدللہ ہمارے ہمارا ہمارے بزرگوں نے امیر السنت کو اپنی کالوں کے ذریعے اپنی دعاؤں سے نوازا اور حوصلہ افزائی کی آپ کے کام کو آپ کی تحریک کے انداز کو سراہا اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام عقابرین تمام بزرگ دین ہمارے تمام علماء کرام کو سلامتی عطا فرمائے انہیں مزید بزرگی عطا فرمائے مزید ان کا مقام بلند کرے ان کا سایہ سلامت رکھے تو آقا عطا فرماتے دیکھیں کسی عطایں ہو گئی آکا کی بارگاہ سے کہ شاہ... تم شہید ہو گے شہادت کی دعا دے دی پھر تمہاری زندگی ایک پسندیدہ ہو زندگی ہوگی تعریف بری زندگی ہوگی اور تمہیں جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے بخاری شریف کے حدیث کا حصہ ان نما انقاط متین کہ میں تقسیم کرتا ہوں اللہ تا فرماتا ہے تو اب میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات برکت دیکھیے ربی اللہ تعالی عین نے اپنی ساری زندگی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حمید کر کے جو دعا ملی حمیدن کہ تمہاری زندگی قابل تعریف بسر کو تو پرسکون سکون اور ایک تعریف والی زندگی آپ نے بسر کی ہمیشہ صحت و تندرستی اور امن و امان کی نعمتوں سے مالا مال رہے صحابہ کرام علیہ ادوان کی نظروں میں ان کے اعزاز و کرام کا یہ عالم تھا کہ وہ جدھر سے گزرتے لوگ ان کے لیے احترام کھڑے ہو جایا کرتے اور دوسرے سے کہتے کہ دیکھو جنتی گزر رہا ہے گویا کہ مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خلل جنتا کا مزدہ سنا چکے تھے اور وہ صحابہ کرام ہر اس اعزاز پر کامل یقین رکھتے تھے کہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے بخشا جاتا تھا کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تقسیم کرنے والے جنت بانٹنے والے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حال آزت ایک اور جگہ لکھتے ہیں لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹی ہے کو میں نعمت رسول اللہ کی آگے بڑھتے حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول نے جھوٹے مدمین نبوت ڈبوت مسلمہ مسلمہ کے قزاب مسلمہ کزاب مختلف نام ان کے اس کے بیان کیے جاتے ہیں بدبخت کے کسر کو چلنے کے لیے یمامہ لشکر اسلام کو روانہ فرمایا اس میں حضرت سیدنا ثابت بن قائے سردی اللہ و تعالی عنہ بھی شامل ہو گئے اب اس مدبت کا لشک کا جو لشکر تھا جھوٹے مدعوں نبوت کا نبوت کا, کا جھوٹا دعویٰ کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی پر نبوت آپ خاتم النبی ہیں اب کوئی نبی نہیں آئے گا آکاشم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو یہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اب اس کی سر کو بھی کہنے کے لیے اس کا سر کو چلنے کے لیے لشکر روانہ ہوا اب اس کے ساتھ تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور مسلمانوں کو اس کے طرف سے کافی مزاحمت ہوئی بہت زیادہ تعداد اس کے ساتھ لوگ شامل ہو گئے تھے ایک مجھ کا ایسا آیا کہ لشکر اسلام تھوڑا پیچھے ہٹنے لگا اب اس خطرناک صورت حال میں حضرت سعیدہ صابد بن قیس سردی اللہ و تعالی انہوں نے دیکھا سے بلند اپنے ساتھیوں کو للکارا اور فرمایا اے مجاہدو ہم لوگ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کفار سے مقابلہ کرتے تھے تو کبھی ہمارے قدم پیچھے ہٹے آج تمہیں کیا ہوا کہ تم پیچھے ہٹ لے ہو؟ ہاں تمہاری ایمان اور غیرت و حمیت کیا ہوئی تمہاری ایمانی غیرت اور حمیت کیا ہوئی یہ کہتے ہوئے آپ تنہا آگے بڑھے اور دشمن پر سخت بھرپور حملہ کر دیا ایک برے جاب اور بہادر صحابی کی اس پیش قدمی نے پورے لشکر اسلام میں جوش و جذبہ پیدا کر دیا ایک دم پورا لشکر دشمن کی طرف بڑھنے لگا اور دیکھتے دیکھتے دشمن کو کچل ڈالا اور اسی حملے میں حضرت سیدہ صابق بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان <تَشْحُرُونًا> اس لشکر نے صحابہ کلام کے میدان جن چھوڑا نہیں تھا کہ ایک صحابی کی خواب میں حضرت سیدہ صابت بن قیس ہوگی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائی یہ اس اسی وقت کی بات ہے آپ نے انہیں بتایا کہ وقت شہادت میرے جسم پر ایک قیمتی زیرے تھی جو ایک دشمن نے اتار لی اس کے خیمے کے سامنے ایک گھوڑا گھاس چر رہا ہے اور وہ زیرے اس نے بڑی ہانڈی کے نیچے چھپا کر رکھی ہے میرے بھائی تم امیر لشکر حضرت بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاؤ اور کہو کہ وہ ہر حال میں میری ذرے حاصل کر لیں تاکہ میرے بھائیوں کو کام آ سکے میر مدین منورہ پہنچ کر امیر مومنین اسرت سیدہ صدیق اکبر عبدی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام پہنچانا اور پیغام دینا کہ مجھ پر جن لوگوں کا قرض ہے وہ ادا کر دیں اور میرا ایک غلام ہے اسے آزاد کر دیں اس مجاہد صاحبی نے اپنا خواب سیدنا خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا وہ اپنی تلوار لے کر اٹھے اسی خیمے کی تلاشی لی, تلاش لی تو اسی جگہ زیر موجود تھی جہاں پر حضرت سیدنا صحابی بن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے ساتھی صحابی کو خواب یہاں کر بتایا کہ میری زیرے یہاں یا یہاں پڑی ہے دیکھ کے نیچے اسے چھپا کر رکھی ہوئی ہے مقام تھا ان صحابہ کرام کا کیا سر تھی کی صحابہ کرام کی کیا تصرف ہیں اللہ تعالیٰ کے ان نیک اور بندوں کے واہ قربان چاہیے صحابۂ کرم والے مرضبان کی اداؤں پر ان کے مقام و مرتبے پر کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواب سنایا گیا تو آپ حضرت ثابت روزی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیعت کے مطابق آپ کا قرضہ بھی ادا کر دیا اور ان کے غلام کو بھی آزاد کر دیا حضرت انس وزی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی کیونکہ میرے علم میں ایسا کوئی شخص نہیں جس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی وسیعت پر عمل کیا گیا ہو ارے آدمی جانے سے صحیح وصیت کرتا ہے کہ یوں کر دینا یوں کر دینا یوں کر دینا یوں کر دینا ان کو یہ اعزاز کہ دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے خواب بھی آ کر اپنی وصیت بیان کی اور الحمد ان کی وصیت پر عمل کیا گیا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی کہ ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ہمیں مزید صاحبہ کلام علیہ مردوان کی محبت عطا ہو تو یہ جو آیت کریمہ بیان ہوئی کہ اپنی آواز کو پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو اور آپس میں یوں نہ پکارو جسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو آپس کیسا بات کیا کرو جس طرح زور سے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو کہ اس بےحد اس سے تمہارے آماز ضائع نہ ہو جائیں اس آئے قریبا پر میں یہ آپ کو چند واقعات بیان کر رہا تھا تو اس کا دوسرا حصہ یہی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح زور زور سے بھی گفتگو نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہتے ہو کہ یہ بے بے تکلفی کا انداز یہ بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالی وسلم دربار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشایہ نشان نہیں ہے اور یہ اس وقت کی بات نہیں تھی آج تک ہے کیونکہ اس کا جو انجام ہے وہ کیا ہے ان تحوت لکوم کی تمہارے آماد ضائع باطل ہو جائیں یعنی نماز روزے حج و زکوٰۃ تقوی پرزگاری سب برباد ہو سکتے ہیں کیونکہ قبولیت امال کا دار و مدار تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی پر ہی ہے اور جو تم انہی کے دربار میں بھی ادبی اور گستاخی کی تو تم اس لائق نہ رہے کہ اللہ رب العزت تمہاری کسی نیکی کو قبول فرمائے کتنا بھیانک انجام ہے اور آپ دیکھیے کہ حضرت بن قیس جن صدی اللہ صدیت علامہ سے صحابی کہاں اٹھے دیگر صحابہ محتاط ہو گئے جبکہ یہ وہ نفوس قدسیہ جن جن کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی رضا کا مسداہ سنایا ہے جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں ہر صحابی جنتی ہے اس کو کوئی شک نہیں ہے بلکہ ان کے نقشے قدم پر چلنے والا جنتی بن جاتا ہے اس وقت مقام و مرتبہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا تو آج بھی ہمیں ان آیت کریمہ کے تحت عمل کرنے کی ہمارے مفد ہمارے علماء تحقیق کرتے ہیں اب دیکھیے کہ عزرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ ہارون رشید کا ایک واقعہ ہے جو تفاصر میں لکھا ہے میں وہ انشاءاللہ شاء اللہ کرتا ہوں کہ خلیفہ ہارون رشید دربار سارا صلی اللہ تعالی وسلم میں جب حاضر ہوا سرکار کے روزے انور پر مدین منورہ میں تو حاضری دینے کے لیے اس نظر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لے لیا کہ ان کے وسیلے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس کا سلام قبول ہو سکے یہ کتنی سر خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ علماء کی بڑی قدر کرتے تھے علماء سے بڑی محبت کرتے تھے علماء کا بڑا احترام کرتے تھے اور یہ ایک بڑا پیارا ان کا انداز تھا کہ دیکھے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی اور حاضری دیتے وقت ایک عاشق رسول کو اپنے ساتھ رکھا ایک عالیم اور ایک زبردست عالم اور لاکھوں مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت سینہ امام مالک رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا کتنا ان کا ایک احتیاط کا ذہن تھا یہ بات میرے کئی اسلامی بھائی میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ حاضری کے وقت کس قدر ایک عاشق رسول کی صحبت اور عاشق کے رسول کا ساتھ ہونا اور اس کا آگے ہونا اور ہمارا مطلب کہ اس کے طریقے کار اور اس کے انداز اور اس کے بتائے ہوئے ایک مدنی اور عشق و محبت برے طریقے کے مطابق دربار سلم حاضر دینے کی بات دی کچھ اور ہوتی ہے الحمدللہ اس وجہ سے ایک تعداد ہے آپ نے سنا ہوگا چل مدینہ چل مدینہ چل مدینہ سنا ہوگا میرے مزید ناظرین امیر السلم کی اجازت بھی کریں انشاءاللہ میں آپ کو کچھ یہ اس موضوع پہ ہی کچھ عرض کرتا ہوں کہ اب یہ ظاہر ہے کہ اب ایک عشق و محبت کی بات ہے اب خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک کو اپنے ساتھ لیا ایک عشق و محبت کی بات ہے کہ عاشق جو ہوتا ہے نا کہ آپ زبردست عاشق تھے امام مالک ربدی اللہ تعالیٰ نے زبردست عاشق تھے جب تک مدی منورہ میں رہے کبھی سواری نہیں کی گھوڑے پر کبھی سواری نہیں کی کہ میں اس زمین کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کیسے رون دوں جس زمین میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماؤں اور بھی بے شمار آپ کے عشق و محبت کی وارف تگی کے واقعات ہیں امام مالک کی کیونکہ مدین منورہ میں ہوا کرتے تھے درس دیتے تھے ان میں دن سکھانے کا آپ کا معمول تھا تو اب ایک عشق و محبت کی بات تھی تو خلیف آر رشید نے آپ کو ساتھ لیا کہ آپ کے وسیل سے سلام پیش کرے گا آداب سیکھے گا تو یہی ایک ہوتا ہے کہ ہم کئی ایسے دنیا بھر میں آج تک کئی ایسے اہل محبت آئے عشاق آئے جنہوں نے اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے پیران نظام کے ساتھ علم کاملین اور زبردست عشاق کے ساتھ مدین منورہ میں حاضری دی حج کے من مناسب ادا کیے تاکہ مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں جہاں جہاں ہماری حاضریاں ہوں جہاں جہاں ہمیں عبادتوں کا موقع ملے تو ہم کوئی ایسی بھول نہ کر بیٹھیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے نقصان دے ثابت ہو تو یہ پیچھے پیچھے چلنا یہ آج سے نہیں ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے تو یہی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ایک تعداد ہے طاوت اسلامی ثوابت اسلامی بھائیوں کی جو چاہتی ہے کہ ہم امیر سنت ایک عاشق مدینہ ہیں مدینہ کی زمین کا ایسا ادب کرتے ہیں کہ چپل نہیں پہنتے ادب ہے اور اسے کئی بزرگوں سے ثابت ہے جو مدین منورہ میں انہوں نے چپل نہیں پہنے ادب کی وجہ سے اور بھی بہت سی ادا امیر سند کی مدین منورہ میں جو آپ نے ایک انداز کو ہے وہی بزرگوں سے لے کر اعلیٰ حضرت سے لے کر اور پھر خود اللہ تعالیٰ کی ان کو اتنی عطائیں کہ وہ ہے نا ذوق و شوق یہ بڑی رہنمائی کرتا ہے تو پھر ان کا اپنا ایک مدنی ذہن ہے تو ان کے ساتھ سفر حج کرنے اور ان کے ساتھ مناسب ادا کرنے پھر انہی کے ساتھ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کہ سرکار کی بارگاہ میں کیسے حاضری دینی ہے گمبد حضرہ کو کیسے دیکھنا ہے کس طرح سلام عرض کرنا ہے کس طرح ارض کرنی ہے تو علماء کی حاجت دیکھیں یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے جنت میں بھی جب فرمایا جائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو جنتی علماء سے رابطہ کریں گے کہ بتائیے ہم کیا مانگیں تو ایک حاجت تو رہے گی تو ارض یہ کر رہا تھا بات عشق و محبت کی تھی یہ عشق و محبت کی باتیں کہ اسی طرح امام مالک کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلیفہ پہ ہارون پہنچے اب موازہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ جس سمت ہے پر حاضر ہو کر خلیفہ نے با آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنا شروع کر دیا امام مالک رضی اللہ انہوں نے نے گیا آپ نے انہیں روکا اور کہا یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا دربار ہے یہاں اتنی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں کہ اللہ رب العزت کا یہی حکم ہے اب خلیفہ کا تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کیپنے لگا اور تھوڑی دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا اب وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کس طرح بار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ارس پیش کرے بلا کچھ دیر کے بعد نہایتی ادب و احترام سے آہستہ آہستہ سہمے ہوئے اس نے کچھ کہنا شروع کیا فارغ ہو کر اس نے نہایتی پست آواز کے ساتھ سید امام مالک ربضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اب میں دعا کابے کی طرف ہاتھ اٹھا کر یعنی اس طرف منہ کر کے کہ جب دو بارگ اسلسلم اس میں حاضر ہوئے جنہوں نے مواجہ شریف پر سنہری جالیوں پر حاضری دی وہ جانتے ہیں کہ اگر قبلی کی طرف رخ کریں گے تو پیٹ جالی مبارک ہوگی اور جالی کی طرف ہم چہرہ کر کے سلام عرض کرتے ہیں تو پیٹ قبلی کی طرف ہوتی ہے تو اب ایک بڑے ایک کنفیوژن ایک بسوسا ہے اس کا حل ارشاد ہو رہا ہے کہ اب میں دعا قابی کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس طرف منہ مونک مانگوں منہ کر کے مانگوں یا دربار ہی کی طرف اٹھاؤں آکا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں امام مالک ابھی تعلیم فوراً جمع مرحمد فرمایا کہ تم ان کی طرف سے کس طرح مو پھیر سکتے ہو جبکہ یہ تمہارا بھی وسیلہ ہے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے جس اللہ نے تو خود انہی کے دربار میں حاضر ہو کر جھولی پھیلانے کا حکم صادر فرمایا کیا تم قرآن پاک کی آیت کریمہ کو نہیں جاتے ولو اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کے دربار میں حاضر ہو جائیں اور کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ مکان و جہد سے پاک ہے یہ سنت بھی منہ کر کے ہاتھ پھیلا ہوگے تمہارے ہاتھ اسی کے سامنے پھیلے ہوئے ہوں گے کیا بات ہے بس خلیفہ روز مبارک کی طرف ہاتھ اٹھائے نہایت آجیز آج انتصاری کی ساری سے رب کریم کے حضور دعا مانگتے رہے اور سید امام مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ کے, پہل کے پہلو میں کھڑے آمین کہتے رہے اللہ تعالیٰ کہ ان اشاق پر فضل و کرم ہو کیسا عشق و محبت پر انداز دیا آجا امام علیہ لسلم لکھتے ہیں مجریم بلائے آئے ہیں جاؤ او کا ہے گواہ یا ہے نا یہ حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جب یہ اپنی جانوں ظلم کرے گناہ کر لیں یہ ابھی تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو مجریم بلائے آئے ہیں جا او کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کری کے در کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگے پائیں گے سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی اللہ تعالی ہم سب کو دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب اور احترام عطا فرمائے جو غلطیاں کوتائیں ہوئی ہیں اللہ تعالی انہیں معاف فرمائے اور ہم سب کو ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں آقا کے قدموں میں آقا کے جلووں میں سلاۃ و سلام پیش کرتے ہوئے شہادت کی موت عطا فرمائے یہ پاک ہمارا مدفن ہو جنت سے اردوس میں اللہ تعالی بلا حساب ہمیں داخلہ تا فرما ہے آقا کا پروسا تھا فرماد ہے آمین بجاین نبی بجی لمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انشاءاللہ آج رات ساڑھے دس بجے کیونکہ آج سیدان مدینہ میں تراوی ہے میں ختم قرآن ہے ستار کی شب ہے تو ختم قرآن بھی ہوگا اور ختم قرآن کے بعد تقریباً سوا ساڑھے دس بجے کے آس پاس ستائیس شب کے سلسلے میں جو بڑی رات کا اجتماع ہے وہ شروع ہو جائے گا تلاوت ہے نات ہے منا جاتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ سنو تمہارا بیان ہے اور پھر ذکر اللہ بھی ہوگا الوداع بھی پڑھی جائے گی دعا اکا تنگیز دعا ہوتی ہے الحمد للہ بہت اکا تنگیز دعا ہوتی ہے شب اس مبارک رات اس اور شب قدر یہ دعا اور پھر ساتھ ہی سلاد و تسبیح کی نماز بھی بعد میں ادا کی جاتی ہے مبارک رات ہے مانگ لو مانگ لو چشمے تر مانگ لو دل اور حسنِ نظر مانگ لو پیارے آقا کے طیبہ میں گھر مانگ لو پیارے آقا کے قدموں میں دو زمین مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے اللہ تعالی ہم سب کو آج کی رات عبادت میں بے خصوص آج کی رات بھی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے باب المدینہ میں اسلامی بھائی فیطان مدینہ کا رخ کریں اپنے اپنے اجتماعات کا رخ کریں جہاں جہاں داود اسلام کے اجتماعات شرکت کیجیے خوب کو برکت لوٹیے اللہ عمل کا جذبہ اطا کرے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے امیر اہل سنت کی طرف چلتے ہیں